بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحدََََََََََََََََََََ نَر عبدََََََََََََََََََََََََََََََ عز و حضم اللہ نبی بعدا. محترم مسلمان بھائیو بہنو اور انصار و مہاجرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ استاد محترم مولانا عبد الحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے آج ہمارا درس ہے درس کا عنوان ہے امریکی اسلام محترم بھائی بہنوں آج کل دنیا میں دو طرح کا اسلام وجود رکھتا ہے ایک وہ اسلام ہے جسے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور انہوں نے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچایا اور اسلامی امت کی تاریخ میں مسلمانوں نے اسے دل و جان سے مانا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اسے لاگو کیا اور اس کے دفاع کے راستے میں بھی کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اسلام کے علماء نے ہمیشہ اس اسلام کے بارے میں دشمنوں کے شکوک و شبہات کے علمی اور عقلی جوابات دیے اور اسی دین کے حصول اور احکام کی شرح کے لیے لاکھوں کتابیں لکھی جو دنیا کی مختلف زبانوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں یہ وہ اسلام ہے جس کے علاوہ اللہ تعالی کوئی اور دین قبول ہی نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان نہ دین اند اللہ اسلام یعنی معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے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 جس کی دشمنی سے کفار کسی بھی وقت اور کسی صورت میں بھی دستبردار نہیں ہوتے ہر صورت اور ہر طریقے سے اس کے خلاف جنگ میں مصروف عمل رہتے ہیں اور اس وقت تک اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کو اسلام سے مکمل طور پر نہ پھیر دیں جیسے کہ صورت البقرہ آیا دو سو سترہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کم حت یاستفا اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں یعنی جب تک مسلمان اللہ تعالی کے نازل کردہ اسلام پر سختی سے کار بند رہیں گے تو اس وقت تک کفار کی جنگ بھی ان کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی اور مسلمان صرف اس وقت ان کے دوست بن سکتے ہیں کہ جب اسلام سے پھر جائیں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل ان هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولا اني تبعته هو اهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير سوره آیت 120 ترجمہ اور یہود و نصارا تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ الہی اسلام کبھی بھی یہودیوں نصرانیوں اور دوسرے کافروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنے مادی اور مانوی وسائل کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ الہی اسلام دنیا کے کسی خطے میں بھی نافذ نہ ہو سکے اور اگر کہیں نافذ بھی ہو گیا ہو تو کسی طریقے سے اسے نیست و نابود کر دیا جائے لیکن الہی اسلام کے مقابلے میں ایک دوسری قسم کا اسلام بھی ہے جسے مغرب اور خصوصاً امریکہ بیان کرتا اور پھیلاتا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے کام کرتا ہے تمام مادی و مانوی وسائل کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ اسلامی دنیا میں اس امریکی اسلام کو الہی اسلام کی جگہ پر مسلمانوں کی زندگیوں میں جاری کر سکے اسی امریکی اسلام کے تعارف کے لیے امریکہ کا سب سے اہم تحقیقاتی ادارہ رینڈ کارپوریشن ہے جو کہ امریکی سرکار کے لیے اسلامی دنیا کے سیاسی اجتماعی اور دفاعی امور کا لائحامل یعنی پالیسی بناتا ہے اور اس کے محققین اس میں مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں جس کے نتائج امریکی سرکار مختلف محکموں میں نفاذ کے لیے بھیجتی رہتی ہے ایک ایسی پالیسی اس ادارے کی ایک جماعت جس کا سربراہ شیرل برناٹ تھا نے پیش کی شیرل برناٹ خود یہودی ہے اور اس کے ساتھ افغان نژاد امریکی زلم خلیل زاد کی بیوی ہے جس نے اس پالیسی کو ایجاد کیا ہے اسی نے اس پالیسی کو متمدن جمہوری اسلام دوست اصول کے نام سے تقریباً تراسی صفحات پر ترتیب دیا جس میں خلیل کے ساتھ اور نو مستشرق ماہرین کی مدد بھی شامل تھی مذکورہ پالیسی میں ایک نئے امریکی اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے پھر نئے اسلام کے پھیلانے کے لیے اسلامی دنیا میں اپنے معاون اور مددگار ساتھیوں کا چناؤ کیا گیا ہے اور ان اصولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن سے اس نئے اسلام کے نفاذ کے لیے مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور اسی طرح الہی اسلام کو ختم کرنے یا محدود کرنے یا مسخ کرنے کے لیے منصوبہ پیش کیا گیا ہے امریکی اسلام کی تعریف وہ اسلام جسے رینڈ کارپوریشن چاہتا ہے شیرل برنارڈ اس کا تعارف کچھ اس طرح سے کرتا ہے امریکہ نئی صنعتی دنیا اور مجموعی طور پر بین الاقوامی معاشرے میں ایک ایسا اسلام چاہتا ہے جو باقی دنیا کے نظام کے ساتھ ایک راستے پر گامزن جمہوری اور نیا اسلام ہو اور دنیاوی قوانین احکام اور اخلاق کے ساتھ چل سکے پھر سفہ نمبر آٹھ پر مذکورہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے مناسب ہے کہ اسلام امریکہ اور بین الاقوامی معاشرے کی پسند کا ہو جو اپنی الگ پہچان اور متعین نظام نہ رکھتا ہو بلکہ باقی دنیا کے نظاموں کے ساتھ یکسانیت اور جوڑ رکھتا ہو اس کے علاوہ اسلام جمہوری ہو یعنی لوگوں کی طرف سے آیا ہو نہ یہ کہ وہی کی بنیاد پر قائم ہو اور جس نے اپنی پرانی شکل چھوڑ کر نئی ترقی یافتہ شکل اختیار کر لی ہو احکام اور اخلاقی فلسفے میں مغرب کے احکام اور اخلاق کے ساتھ یکسانیت رکھتا ہو پھر بعد میں اسی آٹھوے صفحے پر مذکورہ اسلام کے ماننے والوں کی مدد اور ان کی ترغیب کے لیے لکھتا ہے یہ حکمت کا کام ہوگا کہ مسلمانوں میں ان عناصر کی مدد اور دلجوئی کی جائے جو دنیاوی صلح اور بین الاقوامی معاشرے کے ساتھ ایک ہی راستے پر چلنا پسند کرتے ہوں اور جمہوری تمدن اپنانے کے لیے راضی ہوں اس تفصیل سے چند نکات واضح ہوتے ہیں پہلا نکتہ تمام مسلمانوں کی مدد نہ کی جائے بلکہ خاص عناصر کی مدد کی جائے یعنی صرف ان عناصر کی مدد کی جائے جو کافروں کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہ رکھتے ہوں بلکہ ان کے ساتھ مصالحت کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہوں جہاد پر یقین نہ رکھتے ہوں چاہے کافر مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں کچھ بھی کرتے رہیں دوسرا نقطہ ان مسلمانوں کی مدد کی جائے جو جمہوریت کو اپنی زندگی کے طریقہ کار کے طور پر مانتے ہوں اور مغرب کی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہوں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق اور مغربی معاشرے سے جسے وہ بین الاقوامی معاشرہ کہتے ہیں مسلمانوں کی دوری کو بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے موجودہ بین الاقوامی معاشرے سے مسلمانوں کا دور ہونا ان کا غیر مسلموں کے ساتھ تناؤ اور دشمنی کے راستے کو ہموار کرتا ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیروں کے درمیان اس وقت تک تناؤ برقرار رہے گا جب تک مسلمان اپنا اسلامی معاشرہ نہ چھوڑ دیں اور بین الاقوامی معاشرے کو نہ اپنا لیں یعنی جب معاشرے کا یہ فرق درمیان سے ہٹ جائے گا تو تناؤ خود بخود ختم ہو جائے گا یہ بالکل وہی بات ہے جس کی اللہ تعالی نے قران کریم میں یاد دہانی کرائی ہے ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لَكَ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّم وَلَى <نصیر> اور یہودا نصارہ آپ سے اس وقت تک ہر گز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے کہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور آپ کے پاس وہی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں آپ اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے اگر کہیں آپ نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آج کا بین الاقوامی نظام اور معاشرہ یہودیوں کی ایجاد ہے اور اس کا بنیادی ڈھانچہ انہوں نے ہی بنایا ہے اور نصرانی جن میں امریکہ اور برطانیہ سر فہرست ہیں پوری دنیا میں اسے نافذ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی بین الاقوامی معاشرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری اسلامی دنیا کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے تاکہ اس نئے اسلام کو اسلامی دنیا میں نافذ کر سکیں امریکی اسلام کے تبلیغ کا منصوبہ کتاب کے مصنفہ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر امریکی اسلام کے پیروکاروں کی تقویت کے لیے ایک منظم منصوبہ پیش کیا ہے جس میں امریکی سرکار کو وسیعت کے طور پر لکھتی ہے اسلامی دنیا میں جمہوریت ماڈرنزم اور موجودہ بین الاقوامی نظام کو منظم کرنے کے لیے کوئی مثبت تبدیلی سامنے آئے تو امریکہ اور مغرب کو چاہیے کہ پوری باریک بینی سے مسلمانوں میں ان عناصر کو تلاش کریں جو اسلام یعنی امریکی اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں اور اسی طرح امریکہ اور اس کے ساتھیوں پر لازم ہے کہ ان عناصر کے لیے باریک بینی کے ساتھ اہداف اور اغراض مقرر کریں اور اس پر بھی غور کریں کہ ان عناصر کے آگے بڑھنے سے انہیں کیا نتائج حاصل ہوں گے اس کے علاوہ اپنے معاونین کو مضبوط کرنے کے لیے درج ذیل ترتیبوں کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے نمبر ایک ان عناصر کی تحریروں کو سستے داموں چھاپا اور پھیلایا جائے نمبر دو ایسی جماعتوں اور عناصر کی دلجوئی کی جائے تاکہ وہ عام لوگوں اور نوجوانوں کے لیے تحریریں لکھیں نمبر تین ان کے نظریات اور افکار کو سرکاری تعلیمی نصاب اور دینیات میں جگہ دی جائے نمبر چار ان کو ریڈیو میڈیا اور عوامی جگہوں تک رسائی دی جائے نمبر پانچ اسلامی احکام کے متعلق ان کی تعبیریں اور تفصیلیں لوگوں میں عام کی جائیں تاکہ یہ ان رجات پسندوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں جو کہ مدارس مکاتب اور کتب خانوں کے مالک ہیں اور اسلامی نظریات پھیلانے کے لیے جدید الیکٹرانک وسائل سے کام لیتے ہیں نمبر چھ ماڈرن و سیکولر علماء کو بہت زیادہ عوام الناس میں متعارف کرایا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے جوشیلے مسلمان نوجوانوں کی خواہشات اور احساسات کو ٹھنڈا کیا جا سکے نمبر سات غیر اسلامی تاریخ اور معاشرے میں مغربی تہذیب کی کتابیں شائع کرنے والوں کی دلجوئی کی جائے اور انہیں ان کتابوں کی چھپائی اور شائع کرنے میں سہولتیں فراہم کی جائیں اور اسی طرح کے علوم مسلمان ملکوں کے تعلیمی نصاب اور پریس میں چھاپے جائیں خاص طور پر ان تاریخوں اور علوم کو زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے جو اسلام سے پہلے مسلمان ملکوں میں موجود تھے یعنی جاہلیت کی تاریخ اور علوم وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ متعارف کروایا جائے نمبر آٹھ سول سوسائٹی کے نام پر مستقل تنظیموں اور جماعتوں کو آگے آنے میں مدد دی جائے تاکہ ان کی معاشرت اور طور طریقے لوگوں کی زندگی میں عام ہو جائیں اور عام لوگوں کے لیے بھی سیاسی سرگرمیاں سیکھنے اور بیان کی آزادی کے مواقع فراہم ہو جائیں افغانستان میں امریکہ کی مذکورہ تجاویز کی زندہ مثالیں عام افغانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ رینڈ کارپوریشن نامی امریکی ادارے کا بنایا ہوا امریکی اسلام افغانستان میں کیسے پھیلایا جاتا ہے اور کون کس طرح اس کے لیے کام کرتا ہے مذکورہ منصوبے کی آٹھوں شقوں پر ہم الگ الگ مختصر تبصرہ کریں گے اور اس کی عملی مثالیں بھی بیان کریں گے اسلامیا نے پاکستان بھی موجودہ حالات کو اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں پہلی شق اس شق میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ جمہوری اسلام کے ماننے والوں کی تحریروں کو چھاپ کر سستے داموں زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے اس منصوبے کو افغانستان میں درزل طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرتے ہی ان بیشتر افغانی اصحاب قلم ادیبوں شاعروں اداکاروں سیاسی ترجمانوں سنیماگروں ناشروں علمی و سماجی اشخاص کو جو مغرب کی گود میں پل کر پروان چڑھے تھے اور انہی کے ہاں تربیت پائی تھی اور مغربی معاشرے کے طور طریقوں سے متاثر بھی تھے اپنے ساتھ افغانستان لے آیا اور یہاں ان کے لیے افغانوں پر نظریاتی محنت کے مختلف مواقع فراہم کیے ایسے عناصر نے یہاں نظریاتی و معاشرتی میدانوں میں بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کیا چنانچہ سینکڑوں کتابیں رسالے اخبارات ابلاغ اور تبصرے چھپ کر منظر عام پر آئے اور وہ اتنے بڑے پیمانے پر چھاپے گئے کہ لینے کے لیے بھی کوئی نہ ملتا تھا چناچ بہت سے اداروں میں تو بالکل سستے داموں میں بھی تقسیم کیے گئے ایک طرف تو اکثر افغان عوام اقتصادی کمزوری یا کسی اور وجہ سے کتاب اور پریس پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو دوسری طرف افغانستان میں موجود مغربی پریس ایسا مواد اور ایسی مطبوعات شائع کرتا ہے جو کہ نہ تو افغانوں کے قومی ذوق کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ان کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے بلکہ تقریباً تمام مطبوعات ایسے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے مغربی نظریات کو فروغ ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کا افغانی پریس امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے سہارے چل رہا ہے کیونکہ ان کی تمام تباعاتی مصارف و اخراجات مختلف امریکی اور یورپی این جی اوز اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کی خاطر برداشت کرتی ہیں جو رینڈ کارپوریشن کی طرف سے مسلمانوں میں جمہوری اسلام کے تبلیغ کی خاطر بنایا گیا ہے دوسری شق یہ شق اس بات کی سفارش کرتی ہے کہ جمہوریت پسند عوام اور خاص طور پر نوجوان طبقے کو تحریر اور مضمون نویسی سیکھنے کی ترغیب دی جائے وہ اس طرح کے تمام وہ اصحاب قلم جو کچھ لکھنا جانتے ہوں بڑی بڑی تنخواہوں کے عوض مختلف ٹرسٹوں کی طرف سے سماجی کاموں پر لگائے جائیں اور بے دین قسم کے مضمون نویس نہ صرف یہ کہ سیاسی اور سماجی موضوعات پر لکھیں بلکہ شرعی موضوعات میں بھی اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کریں اس سلسلے میں بعض اصحاب قلم تو ارتداد کی سرحد کو چھونے کی ضرورت بھی کر لیتے ہیں جس کی زندہ مثالیں علی محقق نصب پرویز کامنجش لطیف پدرام وغیرہ ہیں اس طرح بعضوں نے تو عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کریم کا تحریف شدہ ترجمہ جس کے ساتھ قرآن کریم کا متن نہیں تھا چھاپ دیا جس کے خلاف افغان عوام نے سخت رد عمل ظاہر کیا رینٹ کارپوریشن کے یہ ادارے سیاسی دینی اور معاشرتی موضوعات کے ساتھ ساتھ ادب اور ادبیات کے نام پر ہزاروں مخرب اخلاق مضامین اور من گڑت کہانیاں بھی شائع کرتے ہیں جن کے پڑھنے سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جنسی احساسات ابھرتے ہیں جو بلاخر بدکاریوں پر منتج ہوتے ہیں اس کی زندہ مثال ایک رات کی جمہوریت کے نام سے چھپنے والی ایک کہانی ہے جس میں ایک لڑکی اور لڑکے کا سفر میں زنا کرنے کی کہانی سنائی گئی ہے جسے آزادی ریڈیو کی ایک رپورٹر لڑکی نے لکھا ہے تیسری شق اس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ جمہوری اسلام کے ماننے والوں کے نظریات کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ لازمی طور پر تمام لوگ اس کے پڑھنے پر مجبور ہو جائیں اور پھر اسلامیات کے مضامین کے ذریعے سے لوگ انہی نظریات کو دین اور عقیدے کی حیثیت سے ماننے لگیں اس سلسلے میں امریکہ نے اپنی ایک این جی او یو ایس ایڈ اور نبراسکا کالج کے ذریعے خاطر خواہ کام کیا ہے نبراسکا کالج میں افغانستان کی وزارت تعلیم و تربیت کے لیے نیا نصاب تیار کیا گیا جسے یو ایس ایڈ نامی ادارے نے چھپوایا یہ نصاب امریکی ماہرین کی زیر سرپرستی تیار کیا گیا اس سے وہ تمام مضامین نکال لیے گئے جن میں جہاد کفار کے ساتھ دشمنی حجاب اور اسلام پر سختی سے کاربند رہنے کی تعلیم دی گئی تھی اور ان کی جگہ کفار کے ساتھ سلح و آشتی انسانی حقوق اور آزادی انسوا دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مغربی طرز زندگی جیسے مضامین شامل کر دیے گئے ہیں اسی نوعیت کی دوسری کوششیں بھی مسلسل جاری ہیں اور ہر سال دینیات معاشرتی علوم تاریخ اور ادب کی کتابوں میں نت نئے مضامین داخل کیے جا رہے ہیں یہ کام نہ صرف افغانستان میں جاری ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں اور خصوصاً ان ممالک میں جن میں امریکی افواج قیام پذیر ہیں یا ان میں امریکی مفاد زوال پذیر ہے بھرپور طریقے سے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے امریکہ ہر سال اس کام کے لیے سینکڑوں ملین ڈالر یو ایس ایڈ اخان فاؤنڈیشن ایشیا فاؤنڈیشن اور دوسرے ٹرسٹوں کو دیتا ہے تاکہ مسلم ممالک کے تعلیمی نصابوں سے حقیقی اسلام کو آہستہ آہستہ نکالا جائے اور اس کی جگہ جمہوریت کو اسلامی نظریے کے طور پر متعارف کرایا جائے چوتھی شق اس شق میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ اسلامی دنیا کے سیکولر عناصر کو میڈیا کے ذریعے فروغ دینے کے مواقع فراہم کیے جائیں افغانستان میں اس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ افغانستان میں جمہوری اور سیکولن عناصر کو عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ اور مواقع فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لیے امریکہ نے ایک منظم نشریاتی منصوبہ بنایا ہے جس کو تین طریقوں سے عملی جامہ پہنایا گیا پہلا طریقہ وہ تمام غیر ملکی ریڈیوز جو افغانستان کی نشریات کے لیے صرف آدھا گھنٹہ دیتے تھے اب ان کا وقت بارہ یا چوبیس گھنٹوں تک بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہ وسیع پیمانے پر معاشرے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی نشریات پہنچائیں۔ اور وہ ریڈیوز جو پہلے صرف خبروں پر مبنی پروگرام نشر کرتے تھے اب انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر سیاسی اجتماعی تعلیمی ادبی معاشرتی اقتصادی اور دینی پروگراموں کے سلسلے نشر کرنا شروع کر دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان چینلز نے افغانستان کے اچھے خبر نگاروں صحافیوں تبصرہ نگاروں ادیبوں اور سیاسی ماہرین کو پرکشش تنخواہوں کے عوض اپنے اداروں میں کام کے لیے رکھ لیا ہے تاکہ افغانوں کو مغرب زدہ کرنے کے لیے ہر رخ پر کام ہو سکے اس کے علاوہ مغرب نے وائس اف امریکہ اور بی بی سی کے بشمول دیگر چینلوں جیسے آزادی ریڈیو جو امریکی کانگریس کی طرف سے چلتا ہے ڈیوا ریڈیو مشال ریڈیو اور آپ کی دنیا کو بھی مصروف عمل کیا ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے وسیع پیمانے پر اپنی نشریات لوگوں تک پہنچانے کے لیے علاقائی ایف ایم چینلوں کو بھی کام پر لگایا ہوا ہے دوسرا طریقہ مغرب نے افغانستان پر حملے کے بعد تمام بڑے شہروں میں غیر سرکاری چینلز فعال کرائے اور ایسے ہزاروں افراد اس میں لگا دیے جو نظریاتی طور پر امریکی اسلام کے دلدادہ تھے ان چینلز میں سے ہر ایک مختلف مقاصد کے لیے اپنے پروگرام نشر کرتا ہے صرف کابل کے شہر میں بیس سرکاری اور غیر سرکاری چینل مصروف کار ہیں اور پاکستان میں اس وقت اسی ٹیلی ویژن چینلز مصروف عمل ہیں تیسرا طریقہ امریکہ نے افغانستان کے کئی صوبوں کے بہت سے اضلاع میں مقامی چینلز بھی کھلوائے جن میں سے اکثر وہ ہیں جو علاقے میں موجود امریکی فوجیوں کے مراکز سے پروگرام نشر کرتے ہیں اور ان سب کے لیے امریکی ادارہ یو ایس ایڈ فنڈ دیتا ہے اس طرح کے علاقائی ریڈیوز کی تعداد مختلف اضلاع میں اب تک 170 ہو چکی ہے اور پاکستان میں تو ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچتی ہے یہ پورا انتظام رینٹ کارپوریشن کی طرف سے جمہوری اور مہذب اسلام کے پیروکاروں کے پیغام کو قوم کے ہر ہر فرد تک پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے پانچویں شق اس شق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیر و تفسیر ایسے الفاظ میں کی جائے جو امریکہ اور اس سے مرغوب متاثر لوگوں کو پسند ہو یعنی دین اسلام کی تعبیر و تشریح مغربی رواج کے مفاہیم کے مطابق اور مغرب کی طرف سے مقرر کردہ انسانی حقوق کے دائرہ کار میں ہو اور اس میں جو باتیں مغربی معاشرے کے معیاروں کے خلاف اور اس سے متصادم ہوں انہیں رجاعت پسندی اور بنیاد پرستی قرار دے کر چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کے مطابق اس طرح کی باتیں پرانی اور دقیانوسی سی ہونے کی وجہ سے دور حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے مغرب نے اس تجربے کو بہت سے مسلمان ممالک میں بارہا آزمایا ہے جیسے ترکی مصر لیبیا تیونس الجزائر مراکش ہندوستان اور پاکستان جس کے نتیجے میں وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسے اسلام کا تصور راسخ ہو چکا ہے جس کا کفر اور کفریہ زندگی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا ان کے ذہنوں میں حقیقی اسلام کی بجائے ایک ایسے روشن خیال اسلام نے گھر کر لیا ہے جس میں دیگر ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ دشمنی بغض اور جنگ کا تصور ہی نہیں ہوتا جب کہ حقیقی اسلام کے ساتھ ان کی عداوت عروج پر ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ مغرب زدہ نام نہاد مسلمان اسلامی نظام کے قیام میں اہل مغرب سے بھی زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے اسلامی نظام کے قیام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں امریکہ اور اس کے ہم نوا اب افغانستان میں اسی طرح کے روشن خیال اسلام کو جس کی تعبیر و تفسیر مغربی معیار کے مطابق ہو امل نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کی طرف سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں مغربی اسلام کے تبلیغ اور پھیلاؤ کے لیے امریکی اقدامات پہلا اقدام حقیقی اسلام کے ماننے والے مجاہدین کے افکار و نظریات کو شدت پسندی یا دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ ناموں سے مشہور کرانا لوگوں کے ذہنوں میں ان کے بارے میں یہ تاثر ڈالنا کہ اس وقت یہ افکار ناقابل عمل ہیں اور اس کی بجائے مغربی نظریات افغانیوں پاکستانیوں کے پرانے رسم و رواج اور شریعت سے بیزار لوگوں کی خواہشات کو اتنی سختی سے عملی جامہ پہنانا گویا وہ آسمانی دین کا حصہ ہیں دوسرا اقدام ریڈیو ٹی وی اور دوسرے ذرائع بلاغ میں ان روایتی علماء سے بیانات کروانا جو اسلام کی تفسیر مغربی افکار کے مطابق کرتے ہوں اور اس سلسلے میں ان لوگوں کی خدمات بھی حاصل کرنا جنہوں نے مستشرقین کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی ہو تیسرا اقدام امریکی کٹ پتلی حکومت کی طرف سے مرکز اور صوبوں میں ان کے اقاؤ کی مدد سے دینی مدارس بنانا پھر ان میں وہ دینی نصاب پڑھانا جو امریکی ماہرین تعلیم کی سرپرستی میں وزارت مذہبی امور کے لیے مرتب کیا گیا ہو چوتھا اقدام افغانستان کے عادل و قضاء کا نظام بڑی حد تک اسلام پر قائم تھا لیکن اٹلی حکومت کی طرف سے اس میں نظر سانی اور اصلاحات کی گئیں اور اسی طرح اٹلی کے قانونی ماہرین کی طرف سے افغانی قاضیوں سرکاری وکیلوں عدلیہ اور حقوق کے ماہرین کو تربیت دی گئی گزشتہ سات سالوں سے اس منصوبے پر بڑی تیزی سے عمل ہو رہا ہے اور اس پر کئی ملین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں افغانستان کے عدلیہ اور قضاء کے نظام کو بھی اسی اسلام کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے جو رینٹ کارپوریشن کی طرف سے جمہوری اسلام کے نام سے ایک منصوبے کے تحت تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے گزشتہ آٹھ سال سے افغانستان میں اٹلی کے سفارت خانے کی طرف سے افغانستان کے عدل و قضاء کے اداروں میں کام کرنے والے قاضیوں ماہرین حقوق استغاثا کے وکلاء مختلف تعلیمی سیمیناروں سے سند فراغ حاصل کرنے والے قاضیوں کو سرکاری تنخواہ کے علاوہ ہر مہینے ان کے مراتب اور کام کے تناسب سے سینکڑوں ڈالر انعامی تنخواہ بھی دی جاتی ہے تاکہ ان میں سے کوئی بھی مغربی عدالتی نظام کے منصوبے کی کلم کھلا مخالفت نہ کر سکے پانچواں اقدام افغانستان میں مصر کی سیکولر یونیورسٹی جامعت اظہر کی شاخ کھولنا رینڈ کارپوریشن کے منصوبے کی پانچویں شک میں لکھا ہے کہ جب تک افغان عوام اپنے مخلص علماء حق سے جڑے رہیں گے اور ممبروں میں حراب سے رشد و ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگ حقیقی اسلام ہی کو اپنا دین سمجھتے رہیں گے اور پھر اس کی خاطر جانے قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے جیسے کہ گزشتہ چالیس سال سے اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے لہذا امریکیوں کو چاہیے کہ افغانی عوام کے سامنے مخلص علماء حق اور ان کے مدارس کی بجائے ایسے مغرب زدہ علماء جو امریکی اسلام کے تربیت یافتہ ہوں باہر سے لائے جائیں اور یہ ایسے جمہوریت پسند علماء ہونے چاہیے جو مغرب کے ذہنی غلام ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تھوڑا بہت دینی اور علمی مقام بھی رکھتے ہوں یہ دونوں صفات چونکہ مصر کی یونیورسٹی جامعہ اظہر کے علما میں پائی جاتی ہے اس لیے کابل کی غلام حکومت نے مصر جو کہ عرب دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس کی یونیورسٹی جامعہ اظہر کی شاخ کابل میں کھولنے کی منظوری دی ہے استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ یہی جامعہ اظہار کسی زمانے میں حقیقی معنوں میں اسلام کے سیکھنے سکھانے کا مرکز تھا اور اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تصور کیا جاتا تھا اللہ سے ڈرنے والے علماء حق کی تربیت گاہ تھا لیکن اب یہی جامعہ اظہار مصر کی سیکولر سرکار کا ایک سیکولر تعلیمی ٹرسٹ ہے جو مسخ شدہ اور مغربی افکار پر مشتمل اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس وقت اس جامعہ کے مدرسین ایسے لوگ ہیں جو ڈاڑیاں منڈواتے اور سگریٹ پیتے ہیں غرض ان میں دینداری کا دور تک نام و نشان ہی نہیں ہوتا حکومت انہیں جس چیز کا حکم دیتی ہے وہ اسی پر چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں اسی جامعہ اظہر کے جتنے بھی تعلیم یافتہ صدر وزیر یا کسی اور بڑے رتبے کے مالک بنے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اسلام کی خدمت کے لیے کوئی ادنا کردار بھی ادا نہیں کیا مثال کے طور پر انڈونیشیا میں عبد الرحمان وحید مالدیپ میں معمون عبد القیوم افغانستان میں ربانی اور مجددی ایک سیاسی تنظیم کے قائدین کی حیثیت سے رب رسول سیاف ایک مجاہد تنظیم کی لیڈر کی حیثیت سے اور موجودہ عدالت عظما کا صدر عبدالسلامی یہ سب حضرات سیکولر اظہری ہیں حقیقی اسلام کے نفاذ کے لیے ان کا کیا کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں اس وقت پوری دنیا میں موجود اظہریوں میں ایک مشترکہ نظریہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ مغرب کے خلاف کسی قسم کی مسلح جدوجہد کرنا جہاد نہیں بلکہ اس کو دہشت گردی شدت پسندی اور نا حق بغاوت کہنا چاہیے جبکہ مسلمانوں میں اس قسم کے نظریات پیدا کرنے سے مغرب کے بہت سے اہم ترین مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے کابل میں جامعہ اظہر کی شاخ کھولنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ امریکی سیکولر اسلام کے ڈھانچے میں علماء کی پرورش کی جائے تاکہ مستقبل میں وہ بھی اظہریوں کی طرح امریکی اسلام کے لیے کام کریں اسی کی دعوت دیں علاقے میں سچے اور مخلص علماء حق کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مقامی جماعت تشکیل دیں چھٹی شخ اس شخ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ معاشرے میں جمہوریت پسند علماء کو مشہور کرایا جائے لہذا افغانستان میں اس شق کو درج ذیل طریقوں سے عملی جامہ پہنایا گیا امریکہ نے حملے کے بعد تمام حق پرس علماء کو مختلف بہانوں سے زیر اتاب لا کر بعض کو توقید میں ڈال دیا بعض کو شہید کر دیا اور جو بچے کچے تھے ان کو ملک چھوڑنے یا زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا اس سے امریکہ کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس طریقے سے ممبر و محراب مکاتب و مدارس کو ان علماء سے خالی کر دیا جائے جو امریکی اسلام کے فروغ میں رکاوٹ بنتے ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے علماء کے منظر عام کے ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا کو ان دنیا پرست مغرب زدہ علماء سے پر کر دیا جائے جو امریکہ و مغرب سے متاثر اور اس کے تربیت یافتہ ہیں جمہوریت کو دل و جان سے مانتے ہیں جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے اپنا اتنا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جتنا جمہوریت ان کو اجازت دیتی ہے ایسے علماء علماسو جمہوری مفادات کی تکمیل اور آزادی اظہار رائے کا حق ادا کرنے کے لیے کبھی کبھار حکومت کے بعض اقدامات پر تنقید بھی کرتے ہیں جس سے انہیں دو مقاصد حاصل ہوتے ہیں پہلا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے وہ عوام کی نظروں سے اپنا سیاہ چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ امریکہ کو علماء کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور جو کوئی بھی اسلام کی خدمت کرنا چاہے تو آئے اور ان علماء کی طرح جمہوری نظام کا حصہ بن کر دین کی خدمت کرے دوسرا مقصد یہ حاصل ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان مغرب زدہ علماء اور اساتذہ کو شہرت دینے کے لیے انہیں نشر و اشاعت کی اجازت بھی دے رکھی ہے اس کے علاوہ انہیں ہر جگہ اپنے مراکز بنانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے اور ملک کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ کی جدید طرز پر ذہن سازی کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں امریکہ کی طرف سے اس اجازت کے بدلے یہ نام نہاد مسلمان امریکہ کی کٹپتلی غلام حکومت کے لیے درج ذیل خدمات انجام دیتے ہیں امریکہ کے لیے مغرب زدہ علماء یسو کی خدمات پہلی خدمت دینی علماء کی حیثیت سے جمہوریت کو صحیح ماننا اور ایک سیکولر جمہوری حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی مخالفت نہ کرنا دوسری خدمت نوجوانوں اور عوام کے ذہنوں سے جہاد قطال ہجرت ولا اور برا یعنی صرف اللہ کے لیے دوستی یا دشمنی کرنا ایسے نظریات نکال کر ان کو یہ بات باور کرانا کہ جنگ اور اسلحے سے امت کے مسائل حل نہیں ہوتے جنگ اور اسلحے نے افغانستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے لہذا وطن کی تعمیر و ترقی کی خاطر ہمیں بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے علاوہ ازیں لوگوں میں غیر محسوس طریقے سے اس بات کا پرچار کرنا کہ طالبان اور مجاہدین فلان فلاں ملک کے ایجنٹ ہیں اور وہ افغانی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں رکھتے لہذا ان کی کوئی بات نہ مانی جائے جہاد و قتال سے لوگوں کو روکنا ایک بڑی منافقت اور امریکیوں کے اہداف کی تکمیل ہے جو کہ اس طرح کے علماء بڑی بے شرمی سے انجام دے رہے ہیں پاکستان میں بھی جمہوریت نواز مولویوں کا حال اس سے بالکل مختلف نہیں ہے تیسری خدمت جہاد کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا کر علماء حق کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا مثلاً نوجوانوں سے یہ کہنا کہ جہاد کے لیے متفقہ امیر کا ہونا اور ایک جھنڈے تلے ہونا ضروری ہے آج کل افغانستان کے جہاد میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی لہذا موجودہ صورتحال میں جاری جنگ شرعی جہاد نہیں بلکہ ملک کی تباہی ہے لیکن اندرونی منافقت کی وجہ سے یہ بات لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ مذکورہ شرائط تو اقدامی جہاد یعنی کفار کی زمین پر حملہ آور ہونے کے لیے ضروری ہے جبکہ افغانستان میں جاری جہاد تو دفاعی جہاد ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے اور اس کے لیے نہ ہی متفقہ امیر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ضروری ہے چوتھی خدمت اسلامی دنیا میں مغرب کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالا جائے اور ان تمام قیود اور پابندیوں کو توڑا جائے جو مرد و زن میں اختلاط کو روکتی ہے اس کے لیے مغرب ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے اور ہر ممکن وسائل سے کام لے رہا ہے جن میں سے بعض کوششیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر اعلی دینی خدمات معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ 2009 نو میں کنڑ کے مرکز اسد آباد میں امریکہ کی پی آر ٹی کے صوبائی تعمیراتی ادارے نے ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر کی لاگت سے صرف عورتوں کے لیے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اس میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو طلباء علماء اور مساجد میں عام نمازیوں پر دوران نماز بمباری کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کی عورتوں اور بہنوں کے لیے شہروں میں اپنے جنگی اخراجات کے فنڈ سے خصوصی طور پر عورتوں کے لیے مسجد تیار کی جاتی ہے یا للعجب اس سلسلے میں یہ جمہوریت زدہ علماء دینی جلسوں تعلیمی محفلوں اور تربیتی اجتماعات کے بہانے ہزاروں مسلمان پردہ نشی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں پارکوں شہری عیدگاہوں اور میدانوں میں جمع ہونے کے مواقع فراہم کرتے ہیں یہ کام اگرچہ دین کے نام پر کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اسی مغربی منصوبے کا حصہ ہے جس کے ذریعے مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلامی تاریخ میں مسلم علماء نے عورتوں کو دین سکھانے کے لیے دعوت کا یہ طریقہ کار کبھی بھی نہیں اپنایا اور نہ ہی یہ طریقہ دینی مزاج کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہے اسلام میں تو عورتوں کی عبادت کے لیے بھی گھروں کو مساجد سے بہتر کہا گیا ہے ساتویں شق اس شق کے مطابق مسلمان ملکوں میں غیر اسلامی ملکوں اور قوموں کی تاریخ اور ان کی تہذیب و تمدن کو متعارف کرانے کی سفارش کی گئی ہے اور خاص طور پر اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے کی تاریخ کو مسلمانوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ مسلمان اس کو اپنی ہی تاریخ سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کی طرف منصوب کرنے میں فخر محسوس کریں۔ اس سلسلے میں تو کٹ پتلی حکومت نے اب تک بڑے پیمانے پر اسکولوں کی کتابوں میں اس ڈر سے زیادہ تبدیلیاں نہیں کی کہ افغانستان کے دیہاتوں اور قبائلی علاقوں میں ابھی تک دینی شعور زندہ ہے اور بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں حکومت کا زور بھی نہیں چلتا لیکن اس کثر کو میڈیا اور پریس کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے اور وہ اس طرح کے بہت سے ٹی وی چینلز اور ریڈیوز جو کہ غیروں کی طرف سے مصروف عمل ہیں جنہیں بدین قسم کے افغانی چلاتے ہیں رات دن مغربی اور بھارتی تاریخ و تمدن اور ان کا رسم و رواج پیش کرتے ہیں ان چینلوں کو چلانے والے چونکہ امریکہ کی طرف سے اس خدمت پر معمور ہوتے ہیں اس لیے وزیر اطلاعات کے بس کی بات بھی نہیں کہ کسی ایک چینل کی بھی اس قسم کی نشریات کو روک سکے جو کہ افغانیوں کے دین اخلاق معاشرے اور قومی اقدار کے خلاف ہوں اسی طرح وہ سیکولر مضمون نگار اور تبصرہ نگار جن کے سینے اسلام کے بغض اور کینے سے بڑے پڑے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تحریروں کو افغانستان میں قبل از اسلام رائج مذاہب اور تاریخ کی نشر و اشاعت کے لیے خاص کر دیں مختص کر دیں تاکہ عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن افغانوں کی زندگی میں ایک زائد اور فالتو چیز ہے جو فاتح قوموں کی طاقت سے یہاں رائج ہوئی ہے حالانکہ افغان عوام کی اصل تہذیب زردشتیت مزدقیت اور بدمت ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں بدمت سے متعلق آثار اور پرانے ادیان کی بقایا جات بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس بارے میں سینکڑوں مضامین دائرۃ المعارف ان انسائکلوپیڈیا آف کا اور دوسرے رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں غرض یہ کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے اسلام سے پہلے کے زمانے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں شق اس شق میں یہ لکھا ہے کہ اسلامی دنیا کے سیاسی میدان میں شہری تنظیمیں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں آگے لائی جائیں اور عوام کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی دعوت دی جائے یہ سفارش چونکہ حقیقت میں اسلامی معاشرے کو توڑنے اور بے شمار تنظیموں میں تقسیم کرنے کا وہ ناپاک منصوبہ ہے جس کو افغانستان میں بڑی مہارت کے ساتھ درج طریقے سے عملی جامہ پہنایا گیا ہے افغانی معاشرہ جو پہلے سے موجود آٹھ نو سیاسی جماعتوں کے اختلاف اور جھگڑوں کی دلدل سے نہیں نکل پایا تھا اور نہ ہی اب تک ان نقصانات کی تلافی ہو سکی تھی جو کہ جہادی تنظیموں کے باہمی قتل و قطال کی وجہ سے افغانی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے امریکہ نے آتے ہی افغانوں کو ایک مرتبہ پھر دو سو سیاسی دڑوں اور پارٹیوں میں تقسیم کر دیا ہر یورپی ملک نے تقریباً ایک درجن سیاسی تنظیموں کے مالی اخراجات کی کفالت اپنے ذمے لے لی یورپی ممالک کے علاوہ پڑوسی ممالک نے بھی جن میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں افغانستان میں قومی اور لسانی بنیادوں پر اپنے سیاسی اور ثقافتی مقاصد کی حفاظت کی خاطر کئی سیاسی جماعتیں بنا لیں اور ان کے لیے بڑے پیمانے پر نشریاتی وسائل اور اجتماعی ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال کیا ان پارٹیوں کی سیاسی کارکردگیوں نے افغان معاشرے کو کچھ اس طرح تقسیم کر دیا کہ گزشتہ زمانے میں اس قوم کی باہمی وحدت اور اتفاق و اتحاد کی بات ایک افسانہ بن کر رہ گئی اور اس کا حقیقی وجود بالکل ہی ختم ہو گیا استعماری ممالک دنیا میں مختلف قوموں کو اسی طرح پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ مغرب کے خلاف ان کے متحد ہونے کے امکانات ہی باقی نہ رہیں اسی طرح ایک سیاسی پارٹی کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے اپنا محتاج بنا دیتے ہیں تاکہ اگر ایک پارٹی سے اپنی پالیسیوں اور منصوبوں کی تکمیل نہ ہو سکے تو متبادل کے طور پر دوسری جماعت کو غلبہ دے کر اقتدار سونپ دیا جائے یہ انگریزوں کے اس قدیم اصول کا عملی مظہر ہے کہ جسے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کہا جاتا ہے سیاسی سرگرمیوں میں عام لوگوں کی شرکت اور اس میں آزادی اظہار رائے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں عمومی امیر کی طاعت اور اپنے وفاق کی پشت پناہی کی بجائے مقامی سطح پر منظم ہونے کے لیے کئی مراکز بنائے جائیں اور معاشرے کے افراد کو یہ شوق دلایا جائے کہ مرکزی حکومتوں کو اپنے سیاسی اقدامات کے ذریعے دباؤ میں رکھیں اس سے مغرب کو بیک وقت دو فائدے حاصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ مرکزی حکومتیں کمزور ہوں اور دوسرا یہ کہ عوام آزادی کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں تاکہ انہیں مختلف سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کے ذریعے حکومت کے بالمقابل لا کھڑا کیا جا سکے اسلام کے خلاف نام نہاد روایتی قسم کے علماء سے کام لینا رینٹ کارپوریشن امریکی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے عوام کے ایک ایسے طبقے کی نشاندہی کرتی ہے جو بنیادی طور پر ان کے ساتھ کام تو نہیں کرتے لیکن ان سے استفادہ لیکن ان سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو سکتا ہے ان میں سے ایک طبقہ روایتی قسم کے مولوی ہیں جو مضبوط شریع علم سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی اصل روح اور مزاج شریعت سے آشنا ہوتے ہیں اور پشاورانہ طریقے سے معاشرے میں دینی فرائض سنبھالے ہوئے ہیں یہ طبقہ ہر اس تحریک کی مخالفت کرتا ہے جو معاشرے کے سامنے اسلام کو اپنی اصل اور حقیقی شکل میں پیش کرتی ہے جو تمام اقوام عالم کے دین و دنیا دونوں کا کفیل اور ذمہ دار ہے اس طرح کے نام نہاد علماء یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں کسی بھی طرح کی مثبت تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنے تمام ان مادی و مانوی فائدوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے جو یہ اپنی پیشہ ورانہ امامت سے حاصل کرتے ہیں اسی لیے یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی اور انقلابی فکر رکھنے والے علماء اس معاشرے میں مقام حاصل کریں شریل برنارڈ نے اپنی کتاب سول ڈیموکریٹک اسلام کے صفحہ نمبر بہتر پر ان طریقوں کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے روایتی علماء کو جہادی فکر رکھنے والے تحریکی علماء اور نوجوانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا وہ لکھتا ہے روایتی قسم کے علماء کے وہ اعتراضات جو وہ انقلابی فکر رکھنے والوں کی کارکردگی پر کرتے ہیں ان کو بڑے زور و شور سے نشر کیا جائے اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف کو اور بھی ہوا دی جائے جہادی علماء اور روایتی ملاوں کے باہم متحد ہونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں روڑے اٹکائے جائیں روایتی علماء اور جمہوریت زدہ علماء کو آپس میں قریب کرنے والی کوششوں کی دلجوئی کی جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے نام نہاد کو جہادی فکر رکھنے والے علماء کے ساتھ مناظر کرنے کی تربیت دی جائے تاکہ وہ دلیل کے میدان میں رجاعت پسندوں کا مقابلہ کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جہادی علما ذرائع ابلاغ اور بحث و مباحثے کے میدان میں روایتی ملاؤں سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں بعض ملکوں میں تو روایتی ملاؤں کو جمہوری اسلام کی تعلیم و تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ پرزور طریقے سے جہادی علماء کا مقابلہ کر سکیں ان نام نہاد علماء کے مدارس میں ماڈرن علماء کو تدریسی خدمات سونپی جائیں ایسے روایتی مولویوں کی جو ماڈرن علماء کے نظریات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں پشت پناہی کی جائے اور ان کے نظریات کو پھیلایا جائے تاکہ سخت گیر جہادی نظریات کے حامل لوگوں کا راستہ روکا جا سکے اس مقصد کی تکمیل کے لیے مال اور علم دونوں ضروری ہیں کیونکہ جہادی نظریات کے حامل لوگ بھی جہادی نظریات کو پھیلانے کے لیے بہت مال خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علمی اعتبار سے بھی انہوں نے بہت ترقی کی ہوئی ہے مذکورہ بالا دونوں صورتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکہ نے حملے کے فوراً بعد افغانستان اور پاکستان میں نام نہاد ملاوں اور ان کے مدارس سے درزل طریقے سے استفادہ کیا افغانستان میں امریکی حکومت نے مرکز اور صوبوں میں علماء کی مجالی سے شورا بنائی اور ان کے لیے خاطر خواہ تنخواہیں مقرر کر دی اور مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے ممبر و محراب کا غلط استعمال کیا حملہ آوروں یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مستامینین یعنی افغانستان میں امن رب کر کے آنے والے اور مجاہدین کو باغی قرار دیا اس کے معاوضے کے طور پر ہر سال ان مزدور علماء کی ایک بڑی تعداد کو سرکاری خرچ پر حج بھی کرایا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں امریکہ نواز حکومت نے پاکستان کے روایتی اور جمہوریت نواز علماء کی تمام جماعتوں اور تنظیموں اور اسی طرح ان کے مدارس اور دارالفتاؤں کو وہاں کی تمام اسلامی انقلابی تحریکوں جیسے کہ لال مسجد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی کی تحریک اور تحریک طالبان پاکستان سے نہ صرف یہ کہ دور رکھا بلکہ کھلے عام ان سے ان جہادی اور انقلابی کوششوں کے خلاف بیانات اور استحکام میں پاکستان کے نام پر جلسے بھی کروائے جس میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کے فتوی بھی صادر کیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی معاشرے کا وہ طبقہ جو پاکستانی حکومت کے مظالم اور ان کی اسلام دشمن پالیسیوں سے باخبر تھا ان روایتی اور جمہوریت نواز علماء سے متنفر ہو گیا اور عام مسلمانوں کا اعتماد ان سے اٹھ گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ برطانوی اور امریکی حکومتوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے بعض مشہور مدارس اور خاص طور پر ان مدارس سے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ہیں تعلقات مضبوط کر لیے اور اس کے علاوہ بعض مشہور مدارس نے تو کراچی میں ان موضوعات پر تقریری مقابلے بھی کروائے جو مغرب کے لیے موجودہ حالت میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں جیسے کہ انسانی حقوق مذہبی صبر و تحمل امن پسند زندگی اور اسی طرح کے دیگر اور موضوعات اور ان تقریری مقابلوں میں ممتاز کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو گرا قدر انعامات سے بھی نوازا گیا چھٹی شخص کو عملی شکل دینے کے لیے افغانستان میں پی آر ٹی اور امریکہ کی طرف سے مختلف صوبوں میں مساجد اور مدارس بنائے گئے اور وہاں ان ماڈرن یا روایتی ملاوں کو تدریسی اور انتظامی خدمات پر لگایا گیا جو جہاد اور مجاہدین کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتے تھے اسی طرح پاکستان میں دینی مدارس کی چار دیواری میں سرکاری کالجوں کی طرح کلی الشریعہ یعنی اسلامک لاء کالج کے نام سے غیر سرکاری کالجز بنائے گئے اور ان کلیات میں ان طلباء کو داخلہ دیا گیا جو اسکولوں اور کالجوں کے سندیافتہ تھے اور انہوں نے پہلے کبھی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا اور داخلے کے بعد صرف چند مختصر کورسوں شارٹ کورسز کے بعد انہیں علما اور فضلہ کے القاب سے نوازا گیا جبکہ ان مختصر دوروں اور کورسز میں بیشتر اساتذہ بھی کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مدارس کے انتظامی اور ادارتی امور ان کے سپرد کیے گئے تاکہ مستقبل میں یہی لوگ ماڈرن علماء کی حیثیت سے مدارس سے ابھرے تعجب کا مقام تو یہ ہے کہ اس طرح کے ماڈرن طالب علموں کو طالب علمی کے دوران بھی ان کے استاذ سے بھی بڑی تنخواہ دی جاتی ہیں حالانکہ مدرسے کے دوسرے طلباء کو چندہ جمع کرنے پر لگایا جاتا ہے اور بڑی مدت تک ایسے علوم و فنون میں مصروف کیا جاتا ہے جن کی طرف اصلا کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی بعض پاکستانی مدارس آج کل اپنے طلباء کو مجاہدین کے ساتھ ملنے جلنے سے منع کرتے ہیں اور مجاہدین کا تعارف دین اور ملک کے دشمنوں کی حیثیت سے کراتے ہیں لیکن واضح رہے کہ یہ بات صرف ان مدارس کے ساتھ خاص ہے جن کی انتظامیہ کے حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مضبوط روابط و تعلقات ہیں اور وہ سیاسی ایجنڈے میں بھی حکومت کے ساتھ شریک رہتے ہیں ساتویں شخص کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے مجاہدین کے نظریات کو وہابیت اور تکفیریت کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بھی بڑے پیمانے پر کام جاری ہے مغربی میڈیا کی یہ کوشش ہے کہ جہادی فکر کو وحابی فکر مشہور کیا جائے اس کے لیے بڑے پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت بھی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طریقے سے روایتی ملاوں کو اس بات پر امادہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ مذہب کے دفاع کے نام پر مہاجر عرب اور آجم مجاہدین کے خلاف ایک موقف اختیار کریں وہ مجاہدین جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے خاطر جہادی راہ کو اپنایا اور اس راستے میں محلات تنخواہیں آرام دہ زندگی اپنے گھر بار اور تمام دنیاوی نعمتوں پر پہاڑوں اور غاروں کی زندگی اور راہ شہادت میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی موت کو ترجیح دی اور یہ سب صرف اور صرف اللہ کے دین اور مظلوم مسلمانوں کی عزت و ناموس کے دفاع کی خاطر کیا امریکہ چاہتا ہے کہ افغان اور پاکستانی عوام ان عرب و عجم مہاجر مجاہدین کو بیگانہ اور غیر ملکی سمجھے اور ان سے برسر پیکار بیرونی صلیبی حملہ آور کو اپنا دوست سمجھے رہی بات وحابیت کی تو وہابیت کی تنظیمیں تو افغانستان پاکستان اور سعودی عرب تینوں ممالک میں امریکہ نواز حکومتوں کی نعمتوں سے مزے لے رہی ہیں مجاہدین کے خلاف فتوی صادر کر رہی ہیں اور علانیہ طور پر صلیبی فوجوں کے خلاف لڑنے والے مومن مجاہدین کو الفئت عت یعنی گمراہ جماعت کا خطاب دیتی ہیں امریکی تحقیقاتی ادارے رینڈ کارپوریشن نے اپنی کتاب جمہوری اسلام میں مخلص مسلمان جنہیں یہ انتہا پسند کہتے ہیں کی مخالفت اور باب کے لیے ایک مفصل منصوبہ پیش کیا ہے جو درج ذیل ہے نمبر ایک اسلام کی اس تشریح اور تفسیر کی جو انتہا پسندوں نے کی ہے بھرپور مخالفت کی جائے اور اس کے غلط ہونے کو ثابت کیا جائے نمبر دو سیکولر جماعتوں کے ساتھ انتہا پسندوں کے خفیہ روابط اور تعلقات کو ظاہر کیا جائے نمبر دو سیکولر جماعتوں کے ساتھ انتہا پسندوں کے خفیہ روابط اور تعلقات کا پروپیگنڈا کیا جائے نمبر تین شدت پسندوں کی ظلم و زیادتی اور ان کے انجام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور یہ پروپیگنڈا تو بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے کہ شدت پسند اپنے ملک کو قوم کی ترقی بالکل نہیں چاہتے اور یہ پیغام خاص طور پر نوجوان طبقہ ان پڑھ عوام اور مغرب میں رہنے والی اقلیتوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں شدت پسند ایک غیر معتبر اور ناپسندیدہ گروہ کی حیثیت سے پہچانے جائیں نمبر چار لوگوں کے ذہنوں سے شدت پسندوں کا احترام یا ان کے کارناموں کا تذکرہ نکالا جائے اور انہیں معاشرے میں برے ناموں سے مشہور کیا جائے جیسے کہ تکفیری شدت پسند انتہا پسند ظالم جابر وغیرہ نمبر پانچ کالم نگاروں صحافیوں اور تبصرہ نگاروں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ شدت پسندوں کے بارے میں فساد نفاق فسق جیسی بری صفات متعارف کرائیں اور ان کے خلاف رپورٹیں تیار کر کے نشر کریں نمبر چھ شدت پسندوں کو آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جائے مذکورہ بالا منصوبے کو پورے اہتمام کے ساتھ افغانستان اور پاکستان میں اس طریقے سے عملی جامہ پہنایا گیا ہے پہلا طریقہ امریکہ نے افغانستان میں اپنے میڈیا کے ذریعے حقیقی اسلام کو مجاہدین کا اپنا گھڑا ہوا خود ساختہ اسلام سے تعبیر کیا اور یہ مشہور کیا کہ یہ اسلام موجودہ زمانے میں قابل عمل نہیں اور اس کی جگہ اس اسلام کو حقیقی قرار دیا جو ان کی اپنی سرپرستی میں سیکولر بے دین مسلم ملکوں سے برامد کیا گیا تھا دوسرا طریقہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے مجاہدین اور جرائم پیشہ افراد اور بدعنوان جماعتوں کے درمیان تعلقات کی خبریں نشر کریں خاص طور پر اس بات کو شہرت دی جائے کہ مجاہدین کے اخراجات ناجائز ذرائع مثلا ہیروئن اور چرس کے کاروبار سے پورے کیے جاتے ہیں تیسرا طریقہ افغانستان میں مغربی میڈیا دن رات مجاہدین کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے تاکہ امریکہ اور مغرب کی اندھا دھن اور وحشیانہ بمباریوں میں ہونے والی اموات اور نقصانات کی ساری ذمہ داری مجاہدین پر ڈال دیں اگر امریکہ سینکڑوں دیہاتیوں اور عام لوگوں جن میں بچے بوڑھے اور عورتیں شامل ہوتی ہیں کو مار دے تو اس کو غلطی ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ میڈیا بالکل اس کو نشر ہی نہیں کرتا باوجودے کہ ان کی کٹپتلی حکومت بارہا اس کا اقرار کرے لیکن اگر مجاہدین کہیں پر کسی خائن غدار اور جاسوس کو مار ڈالیں یا کوئی شریح حد نافذ کریں تو میڈیا اسے ایک سانحہ بنا دیتا ہے اور مسلسل کئی ہفتوں تک اس پر سوال و جواب کی نشستیں اور تبصرے نشر کرتا رہتا ہے چوتھا طریقہ مجاہدین کو خونخوار اور امن دشمن کے طور پر متعارف کرایا گیا جبکہ دوسری طرف اس نے خود آدھے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لاکھوں لوگوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور گزشتہ آٹھ سال کے عرصے میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اس کی این جی اوز نے کئی ملین ڈالر چوری کر کے ہڑپ کر لیے پھر بھی اپنے آپ کو امن کا علم بردار اور افغانستان کی تعمیر و ترقی کا خواہاں کہتے ہیں پانچواں طریقہ مغرب نے افغانستان پر حملے کے بعد یہ کوشش کی کہ اپنی نشریات کے ذریعے اسلام کے سچے علماء اور مجاہدین کو تنگ نظر پسماندہ غیر مہذب سختل کم علم اور بے لوگوں کی حیثیت سے متعارف کرائے نیز مجاہدین کی دلیرانہ اور حیران کن کارروائیوں کو بزدلانہ کاروائیاں ثابت کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے حقیقی علماء پسماندہ غیر مہذب اور کم علم ہیں تو مغرب ان کی باتوں کا جواب باتوں اور دلائل سے دینے کی بجائے بموں اور قتل و گری سے کیوں دیتا ہے اگر مجاہدین بزدل ہیں تو امریکہ میدان میں خود اکیلا کیوں نہیں آتا اس نے پوری دنیا کو منت سماجت کر کے اپنا اتحادی کیوں بنایا ہے چونکہ مخلص علماء اور راہ حق کے مجاہدین میں فسق اور اخلاقی فساد کا نام و نشان تک نہیں اس لیے مغرب نواز کالم نگاروں کو ان کے خلاف لکھنے کے لیے جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے مجاہدین کو مختلف پارٹیوں اور حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش شروع کر دی چنانچہ کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جماعت کو اعتدال پسند جماعت کا نام دیں تو دوسری کو شدت پسند لیکن الحمدللہ ابھی تک ان میں سے کوئی جماعت بھی اس اعتدال پر نہیں آئی جو ان کی آرزو ہے جمہوری عناصر کی امداد رینڈ کارپوریشن ایک طرف تو مجاہدین کو بدنام کرنے اور ان پر تہمتیں لگانے کی سفارش کرتا ہے تو دوسری طرف مسلمان ملکوں میں بے دین اور سیکولر عناصر کی تقویت اور ان کے موقف سراہنے اور معاشرے میں ان کو اقتدار تک پہنچانے کے منصوبے کو بھی درج ذیل الفاظ میں پیش کرتا ہے سیکولر اور جمہوری عناصر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شدت پسند ان کے اور امریکہ کے مشترکہ دشمن ہیں مسلمان ملکوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب نواز جمہوری عناصر کو ان جماعتوں کے ساتھ متحد ہونے سے دور رکھیں جن کے ساتھ امریکہ کا نظریاتی اختلاف ہے جیسے نیشنلسٹ کمیونسٹ وغیرہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوری عناصر مغرب کی بجائے کسی اور کے ایجنڈے کے لیے کام کرنے لگ جائیں اسلامی دنیا میں اس نظریے کو تقویت مت کہ دین کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرائی جائے کہ یہ نظریہ ان کے دین کے لیے کوئی نقصان دہ بھی نہیں بلکہ یہ تو دین کو مزید قوت بخشتا ہے اسلامی معاشرے میں نئی مغرب نواز قیادتیں پیدا کی جائیں اور ساتھ ساتھ ان کی پشت پناہی اور مدد بھی کی جائے وہ مغرب نواز قیادتیں جو کمزور ہیں اور شکست کے خطرے کا سامنا کر رہی ہیں ان میں سول سوسائٹی کی حفاظت کرنے والی قیادتوں جیسی دلیرانہ صفات پیدا کرنی چاہیے خاص طور پر عورتوں میں جیسے کہ افغانستان میں سیما سمر اور مصر میں نوال سعداوی اور پاکستان میں آسما جہانگیر وغیرہ سامنے آئی ہیں مسلمانوں کی اکثریت کو وسیع سیاسی سرگرمیوں میں شریک کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو شدت پسندی کی طرف جانے سے روکا جا سکے اور مسلمانوں کو یہ ذہن نشین کروایا جائے کہ اسلام تو ان کی معاشرتی زندگی کے صرف ایک ہی جز میں رہنمائی کرتا ہے یعنی عبادت اور زندگی کے دوسرے شعبوں کے لیے اسلام نے ایسی کوئی خاص تعلیمات نہیں دی جن کو مشعل راہ بنایا جائے شہری معاشرے یعنی سول سوسائٹی کو وسعت دی جائے خاص طور پر جنگ زدہ علاقوں کے مہاجرین اور ناگفتب حالات سے نکلنے والے خاندانوں کے حالات سے سیکولر اور جمہوری قیادت کو فائدہ اٹھانا چاہیے غیر سرکاری ٹرسٹوں اور جماعتوں کے ذریعے دیہاتوں اور شہروں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے ایسے بنیادی مواقع فراہم کیے جائیں جن کے نتیجے میں معتدل ماڈرن سیاسی قیادت اور سیاسی کلچر کو وجود ملے مذکورہ والا تجاویز بھی دیگر تجاویز اور منصوبوں کی طرح پورے زور و شور سے مسلم ملکوں میں اور خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں جہادی تحریکیں جاری ہیں عملی شکل اختیار کر گئی ہیں امریکہ نہ صرف یہ کہ اسلامی دنیا کے جمہوری اور سیکولر عناصر کو یہ سمجھا چکا ہے کہ سچے مسلمان ان کے اور امریکہ کے مشترکہ دشمن ہیں بلکہ اس نے عملی طور پر جمہوری حکومتوں کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صف میں کھڑا بھی کر لیا ہے یہی وہ سیکولر حکومتیں ہیں جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا اور اب بھی انہیں صرف اس لیے مار رہی ہیں کہ وہ عملی طور پر شریعت کا نفاذ اور اسلامی زندگی چاہتے ہیں انہی کٹ پتلی حکومتوں نے لوگوں کے لیے ایسے نظام زندگی بنائے ہیں جن میں عملی طور پر اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا انہی سیکولر حکومتوں نے دین کو حکومت اور معاشرتی زندگی میں مداخلت کرنے سے محروم کر ڈالا یہ لوگ معاشرے میں دین کا صرف نام چاہتے ہیں اور جو بھی ان سے عملی اسلام اور نفاظ اسلام کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کو رجات پسند شدت پسند اور تقریب کار جیسے خود سختہ نام دے کر خاموش کر دیتے ہیں مغرب مسلم ممالک کو حقیقی اور مخلص قیادتوں اور معزز شخصیات سے محروم کر کے ناچ گانے والے مراسیوں فلمی اداکاروں کرکٹروں اور کھلاڑیوں کو معاشرے کی معزز شخصیات اور قائدین کی حیثیت سے متعارف کرا رہا ہے مغربی میڈیا دن رات ایسی ہی جعلی نااہل شخصیات کو اجاگر کرنے اور ان کی تعریفیں کرنے میں مصروف عمل ہے تاکہ عام مسلمان نوجوان زندگی کے تمام امور میں ایسے ہی لوگوں کی تقلید کریں ان بناوٹی قیادتوں کو کامیاب کرانے اور آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں مختلف کمیٹیاں کلب قومی جرگے اور ثقافتی ادارے بنا رکھے ہیں مغرب کی طرف سے تمام اقدامات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ نااہل افراد کو معاشرے میں قائدین کی حیثیت سے ابھرنے کا موقع مل سکے افغانستان اور دوسرے مسلمان ملکوں میں جمہوری نظام تعلیم اور جمہوریت پسند میڈیا کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک ایسے رسمی دین کی شکل میں پیش کیا جائے جو معاشرے کی چند رسوم اور قدیم زمانے سے مروج چند غیر مستند باتوں کا مجموعہ ہو نیز مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اسلام ان کی تہذیب و ثقافت کا صرف ایک جز ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے مطابق عمل کریں مغرب اور ان کے غلام جمہوریت پسند اخبارات اور چینلز مسلمانوں کی ایک سے ایک اہم سیاسی اجتماعی ثقافتی عسکری اور نظم و ضبط سے متعلق ایسی شخصیات کے انٹرویو نشر کرتے ہیں جو بالکل نہ تو اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اسلامی دنیا کے مسائل جانتے ہیں بلکہ ایسی نشریات میں کام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں مغرب کا پلڑا بھاری دکھایا جائے اور اس کا غلط موقف برحق ثابت کیا جائے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مغرب کے منتخب کردہ نااہل لوگ معاشرے میں حقیقی قیادت کا مقام حاصل کر سکیں